بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ادھر سماع شَقَّتْ جب آسمان پھٹ جائے گا وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق ہے یعنی غور سے سنے گا کان ادھر کرو مطلب غور نہ سنو وہ عید مدت اور جب زمین کھینچی جائے گی یا کھینچ کر پھیلا دی جائے گی وہ القت معافی اور جو کچھ اس میں ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی وہ عدت یوربی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے یا ایوہل انسان اے انسان یقیناً تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اور پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے ف عمام کی تاب بہو بھی نہیں سو جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا سب و حساب سیرا تو انقریب اس سے نہائیت آسان حساب لیا جائے گا و ينقلب الى اهله مسرورا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا و اما من اوتي كتابه وراء اور وہ جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کی طرف سے اسے دیا گیا فصوف يدعو صبورا تو انقریب بڑی ہلاکت کو پکارے گا و يسلى سعيرا اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا ان کا مسرو را یقین کا نبی بسی را کیوں نہیں یقیناً اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے فلا شفک بس نہیں میں شفق کی قسم کھاتا ہوں وسک اور رات کی اور اس چیز کی جسے وہ جمع کرتی ہے اور چاند کی جب وہ نور سے بھر جاتا ہے یا پورا ہو جاتا ہے لتر طبق تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کو چڑھتے جاؤ گے یؤمنون۔ تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون اور جب ان پر قران پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے بل الذین كفروا يكذبون بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں والله اعلم بما يعنون اور اللہ وہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ جمع کر رہے ہیں فبشرهم بعذاب الیم سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے اللہ ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے غیر منقطع